والسلام عليكم أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان سجين ليسا البر أن تولوا طيبا للمشريك والمغرب ولكن البر من اَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَالَ كِتَابِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَوَصَّى الْمُؤْمِنِينَ بِأَدَاءِ وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ وَهُنَّ يُنَادِينَ وَالْغُفُورُ ذِي الْعَذَابِ إِذَا أَحَدُهُ وَالصَّابِرِينَ فِي الصَّبْرِ سَائُوا الضَّرَّ وَالضَّرَّ اولئك الذين صدقوا واولئك هم المصدقون ليس <تصفيق> بالر ليس البر بالر اسکی نحوی ترغیب ہے کیونکہ البر یہاں پر خبر واقع ہے یعنی لئی طلبا نیکی نہیں ہے تو یہ کہ تم اپنے چہروں کا رخ کر لو ایب الشرقی ول ما مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے پڑھنا یا بیت اللہ کی طرف اصلاً رخ کرنا جو ہے یہ نیکی نہیں ہے جب تک اس کی بنیاد نہ ہو اور وہ بنیاد کیا ہے بالکل ایسا ہی کرنا اور ایسا کرنا اللہ کی عبادت ہے جدر اللہ رخ کرنے کا حکم دے مگر صرف رخ کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے ولاسین الرا بلکہ بر نیکی عمل ایمان کا تقاضا جو عمل ہو وہ, وہ ہے کے مفہوم میں تقوی ایمان عمل صالح سب کچھ شامل ہے مترادفات ہیں بھی ولاسن بلکہ نیکی تو یہ ہے من آ من اب یوم جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ول اور فرشتوں پر ول اور کتاب پر ایمان لایا وہ نبی اور امبیا علی مسلات السلام پر ایمان لا تمام نبیوں پر بغیر کسی قسم کا فرق کیے کسی میں کہ کسی پر ایمان ہو اور کسی پر نہ ہو وہ آل مالا آلہ اور مال دیا اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت کی وجہ سے زبی القربہ قریبیوں کو ول یتامہ یتیموں کو ول مسافین اور مساکین کو وسدیل اور مسافر پر مال خرچہ وہ اور سوال کرنے والے کو واپس نہ لوٹایا خالی جب وہ حاجت مند نظر آیا تو اس کا سوال پورا کیا اور سمجھا کہ میرے مال میں اس حق ہے وہ پھر بے اور گردنے چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرایا وہ اقام سواد <السَّلَاد> یہ تو تیس کی مالی عبادات اور بدنی عبادات کے طور پر نماز قائم کی وہ آت زکوٰۃ اور یہ عام و خیرات کے ساتھ یقیناً فریضہ زکوٰۃ کو پورا کیا وہد ہی ادا عہد اور جب وہ وعدہ کر بیٹھتے ہیں کوئی عہد باندھتے ہیں کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں وہ ابو جنگل کو رضی اللہ تعالی عنہوں کو زخموں سے چور دیکھنے کے بعد اور اس منظر کو برداشت کرنے کے بعد اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ و وسلم جس سے زیادہ اہل ایمان پر رحیم و کریم کوئی نہیں ہو سکتا انسانوں میں وہ معاہدہ کو پورا کرنے کے لیے واپس کر دیتے ہیں جبکہ ابو جن یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کس کے حوالے کیا جا رہا ہے بشارت دیتے ہوئے کہ ان قریب اللہ آپ کے لیے فرض پیدا کرے گا آپ کے لیے اللہ تعالی راستہ اور آپ کے لیے مزاج کا دروازہ کھولے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر اس معاہدے کو اور اس وعدے کو پورا کرتے چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا ہو وہ اور جب شاہ تکالیف سے ربیض الجلال ولی اکرام اپنی حکمت تحت انہیں آزماتے ہیں تو وہ صبر کرنے والے واقع ہوتے ہیں وہ ضرور اور جب نقصانات پہنچتے ہیں تو وہ آفرت کے نقصان کو بڑا نقصان جانتے ہوئے دنیا کے نقصان کو ہیک جانتے اور اس پر صبر کر کے کمائی کر لیتے رحیم البق اور جب تکلیف کا وقت ہو جنگ میں سخت گمسان کا رنگ مچاؤ موت ہر طرف کھیل رہی ہو اس وقت بھی یہ صبر استقامت کا پہاڑ نظر آتے ہیں الا اکل لذینا جن کی زندگیوں کا یہ نقشہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں جن کا ایمان خالص ہے جنہوں نے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کیا نماز میں تو واقعہ وہ وہ نمازی ہیں جن کی نماز اللہ رب العزت یہاں مقبول ہوئی اور میراج مومن بن گئی اس سے انہیں عروج نصیب ہوا اولا کا حقول مستقول اور یہی متقی ہیں دل اور تقبہ ایک چیز ہے یہی مستقی میرے بھائیو یہ بات ہمارے لیے بہت بڑی اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے تبدیل ہے یہ آیا مبارکہ کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری نمازیں اور ہمارا اسلام وہ کیسا ہے حقیقی ہے یا اس میں کمزوریاں ہیں میں یہ لفظ تو کہنے کی جراث نہیں کروں گا یہ ناشکری ہے میں اپنے منہ سے کبھی بھی یہ نہ کہوں گا کہ اللہ نہ کرے ہمارا ایمان غیر حقیقی ہے انشاءاللہ تعالی غیر حقیقی نہیں ہے مگر ہم نے جتنی کوشش کی ہے اسے بنانے کی یہ بنانے کی اور سنوارنے کی چیز ہے یہ سنبھالنے کی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب قیامت قریب ہو مومن کا ایمان مومن کا ایمان انگارے کی مانچ ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارا ہوگا اگر تو اسے سنبھالتا ہے تو ہاتھ جلتا ہے اگر پھینکتا ہے تو ایمان جاتا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا بطور کم بھی کہ کچھ لوگوں کا ایمان ایسا ہوگا کہ وہ بس اس طرح کا ہی ہوگا ظاہری طور پر جیسے انگارا پاؤں پر گرے اور آبلا بن جائے بس آبلے کے معنی اندر کچھ نہیں ہوگا اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے ہونے سے بچائے تعمیر کیونکہ آخری زمانے میں نفاق کا زبردست قسم کا ایک حملہ ہے ایک جھلواس فرمایا کہ لوگ جو ہیں دو قسم کے باقی رہ گئے ہیں جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی نزول مسیح کا وقت علیہط وسلام کیونکہ نزول مسیح کے بعد علیہ اصلاط و ساری دنیا پر اسلام اور ایمان چھا جائے گا اور پھر جب کہ بالکل ایمان والے ہی باقی رہ جائیں گے مار کا ختم ہو جائے گا کچھ مقابلے کے لیے بچے گا ہی نہیں عیسی علیہ اصلاط و کی فرما روائی ایسی ہوگی کہ اسلام زمین پر گردن رکھ دے گا اسلام بکھ جائے گا پوری دنیا پر کوئی کاقر مقابلے کی ہمت نہ پائے گا اور کوئی کاقر نہ بچے گا تو اس وقت مارکا ختم ہو جائے گا تو دنیا تو مارکے کے لیے پیدا ہوگی دنیا تو حق کو بات کے مارکے کے لیے بنائی گئی ہے لیا بلوا تم آئی حکم احسن معاملہ کہ دیکھو تم میں سے نیک امال کون کرتا ہے تو پھر اللہ اہل ایمان نے جن کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا ان سب کی روح قبض کر لے گا ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو بغل کے نیچے داخل ہوگی اور روح قبض کرتے چلے جائے گی بخاری مسلم کے عدیب اور صحیح احادیث کے لیے تمام باتیں ثابت ہیں یہ احادیث صحیحہ ثابتہ ہیں یہ وہ اخبار ہے جو مصدقہ ہے تو پھر مار کا ختم ہو جائے گا پھر قیامت ہے تو قیامت کے قرب کا یقیناً یہ زمانہ ہے اب کتنا قرب ہے ہم نہیں کہہ سکتے یہ گمراہی ہے کہ ہم کہیں گے اتنا وقت باقی رہ جائے اتنا مگر یہ بھی گمراہی ہے کہ ہم قرب مانے ہی نہ اور اس سے ہمیں تب ہی نہ ہو تو یہ بھائی یہ کورب کا زمانہ ہے اس نے فرمایا کہ لوگ اس حال میں ہوں گے حتہ تصویر و آجا دو قسم کے دل رہ جائیں ایک دل وہ ہوگا جو فتنوں کو قبول کرے گا قبول کرتے جب فتنوں کو قبول کرے گا کیونکہ فتنے میں چلا جائے گا تو ایک سیاہ نشان اس کے دل پر پڑے گا پھر وہ دوسرے فتنے کو قبول کرے گا تیسرے کو چوتھے کو ہتہ کے دل اتنا سیاہ ہو جائے گا یہ فصل اول کی روایت نشکار بخاری اور مسلم سے صحیح ترین روایت ہے اتنے سیاہ ہو جائیں گے بد نصیبوں کے منافقوں کے دل کہ اون اوے برتن کی طرح جو کہ آگ کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے اور وہ دل جو ان فکنوں کو قبول نہیں کریں گے جن کے اندر یہ ہوگا سچا ایمان جو دل ہے اور تقوا ان کے دل سفی سنگ مرمر کی طرح ہو جائے گا یہ دو دل بننے والے اور کہیں آیا کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے یہ بخاری مسلم کے علاوہ صحیح رہا ہے پستاطئین لوگوں کے دو خیمے بن جائے گا پستادی ایمان و پستادی نفاق ایمان کا فہما اور نفاق کا فہمہ ایمان کا فہما ایسے خوش نصیب لوگوں پر مشتمل ہوگا کہ ان کی آخری انتہائی حالت نہائی حالت یہ ہوگی کہ لا نفاق فیہم جن سے نفاق ان سے ختم ہو جائے اور مناسبوں کا ایسا فہما بد نصیبوں کا کہ لا ایمان افیم ایمان ناقرا ہے اور نصب ہے لیے ہوئے نسبی حالت میں ہے زبر لیے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے ایمان ان میں باقی نہ رہے گی تو میرے بھائیوں یہ نماز یہ روزہ ہمارا کیسا ہے اس کے کچھ ٹیسٹ ہیں وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں تو کس طرح ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم وہی ایمان والے ہیں کیونکہ یہ ایمان فرمایا کہ دیر اس وقت ہے مشرق اور مغرب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو جس طرح بھی تم نماز پڑھ رہے ہو یہ سمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر اندر اصل چیز موجود نہیں اصل چیزیں بلا کن نل بروا کیا ہے کیونکہ کہا یہی متقی ہیں من آ منع جو اللہ پر ایمان کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے اس کے ایمان نے اندر سے اسے اٹھایا نماز پڑھنے کے لیے اس کا پہرے دار زندہ ہو گیا فرمایا بلحم ہا فجو و تقواہ ہم نے اسے الہام کر دیا نیکی اور بدی کا فرق اور نیکی اور بدی کا معاملہ یہ الحام کردہ چیزیں یہ ارواح سے لیا ہوا وعدہ یہ فطرت سلیمہ یہ میرے اور آپ کے اندر نہیں صرف بش کے اندر بھی تھی اگر اس نے مار نہیں دی بالکل ختم نہیں کرنی کیونکہ مرنے سے پہلے ہم کسی کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں دے سکتے کہ یہ کاخر ہی مرے گا اللہ نے کسی کو بھی کاخر پیدا نہیں کیا نہ بجحل کو کافر پیدا کیا تھا نہ پھر کو نہ آمان کو نہ دش کو کافر پیدا کیا اللہ نے سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جب انسان ایمان حقیقی لاتا ہے تو یہ فطرت جاگوکتی ہے چمکتی ہے اور اس کی چمک اور اس کی تحریک اندر سے آتی ہے پھر وہ تحریک جو ہے ایمان بالغیب کی ایمان تو غیب پر ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا نہ میرا آپ کو نہ مجھے آپ کو آپ کا نظر آتا ہے مگر نظر اس شکل میں آتا ہے کہ اس کی عملی زندگی اس ایمان کے ثبوت مہیا کرتی تو یہ ایمان جو ہے اسے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے پر جو ہے وہ تحریک دے من آمنا من والیوم الاخر اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ اسے اس نماز پر لے آئے آخرت پر ایمان اور آخرت کی زندگی اور آخرت کے انعامات اسے دنیا کو ہیٹ کر کے دکھا دے دنیا آگے پیچھے اس کی مگر وہ ایسا بے پرواہ نظر آئے اور ایسی دنیا اس کے اندر ہیٹ نظر آئے تو اس کا عمل اس کا ثبوت پیش کرے عمل ایسا نہ ہو کہ ہے تو جناب سب سے بڑا توحیدی واضح کرتا ہے تو کیا کہنے توحید تو اس سے بہتر بیان کیا نہیں کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے پی ایچ ڈی کیا مدینہ یونیورسٹی سے فارے گئے عربی علوم میں تو نہ جانے کس مقام تک پہنچا ہوا ہے اور توحید کے اندر ہی تو اس کی پی ایچ ڈی خاص طور پر کہ توحید میں یا الحید الغموبیا میں پی ایچ ڈی سبحان اللہ مگر عملی زندگی میں دنیا دار کے اندر اس کے اندر فرق کرنا مشکل ہے سوائے اس کے اس نے غترا پہن رکھا ہے اور اس کی لمبی سی ڈاڑی ہے اس کی مونچھے پٹ ہیں اور یہ ایک ایسے ہولے میں ہے جو عموماً خلفیوں کا ہوتا ہے اس سے تو پتا چلتا ہے کہ سلقی مگر عملی ربش اس بات کا ثبوت نہیں پیش کرتی کہ یہ شخص دنیا کو ہیجان اللہ اکبر کہتا ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے ہیج کر دیتا ہے ہر چیز کو اس کی نماز حقیقی نماز ہو جاتی ہے نماز ہمارا سب سے بڑا عمل ہے ای مان لانے کے بعد صحابہ رضمان اللہ علی مجمعین کسی ایک عمل پر نماز کے قرض پر جس نے نماز صحیح پڑھی اس کے پورے زندگی کے اعمال درست ہو گئے ان میں سلاد تنہا پہچا ونگت جس کو پہچا اور منکر سے پوش کاموں سے اور منکر سے سب سے بڑا منکر شخص سب سے بڑا پوش کام بدکاری جس کو نماز ان چیزوں سے روکتی نہیں ہے وہ شخص ہم نہیں کہہ سکتے کہ کاتے ہیں مگر اس کی نماز ناقص ہے اور اگر یکسر اِسی کاموں میں پڑا ہوا ہے تو پھر اس کی نماز ممکن ہے کہ منافق کی نماز اور وہ حقیقی نماز نہ صرف چہرہ اس نے مغرب و مسجد کی طرف سے ہو ملا اکٹھ اور ملائکہ پر ایمان لانا ایسا سچا ایمان ہو کہ دو فرشتے اسے اکثر موقعوں پر محسوس ہو زندگی کے مور جو آتے ہیں آدمی پر مشکل جب وہ اللہ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے جب اس کے نقصانات ہوتے ہیں جب کفر اور اسلام کا مقابلہ ہوتا ہے جب اسلام کا گھیرا ہو چکا ہوتا ہے جب اسلام والوں کے پاس افباب ہی کوئی نہیں ہوتے اور کفر کے پاس اسباب ہی افباب ہوتے ہیں جب انسان سب کچھ کرنے کے بعد بھی ناکام ہو جاتا ہے بہت کچھ ایسے ہر ایک کی زندگی میں اللہ اس کے ایمان کے مطابق آزمائش کے مواقع لاتا ہے اس وقت اگر ملائکہ کا احساس ہو جائے تو آدمی یہ سوچ کر منہ سے بات نکالتا ہے کہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اگر مجھے یہ پتا ہو میرا یہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہوتا ہے ریکارڈ مگر مجھے احساس نہیں رہتا قدرتی بات ہے کیونکہ ہر وقت یہ کام شروع کر دیا ہے بھائیوں نے اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل میں خیر ڈالنے مجھے تو پسند نہیں ہے ذاتی طور پر کہ ہر وقت ریکارڈنگ ہو بہرحال میں ان کے سامنے مجبور ہو گیا ہوں یہ کہتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے تو آدمی کو پتا ہو میری ریکارڈنگ ہو رہی بات بھی اہم ہو اور دشمن نے اس سے بات لے لی ہو. اور آپ کی جان کا معاملہ ہو اور عزت کا معاملہ ہو اور قوم کا معاملہ ہو اور امت کا معاملہ ہو تو بتائیے منہ سے کیسے لفظ نکلے گا یہاں فرشتے دو ریکارڈنگ کر رہے ہیں میری بھی اور آپ کی بھی اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سارا ریکارڈ پہنچ رہا ہے یہ احساس ہو جانا یہ ملائٹا پر ایمان دل دلغیب جو ہے جب وہ حقیقت پکڑ لے گا تو اس کے اثرات زندگی میں ظاہر ہوں گے آدمی بولتا بولتا یکم کوئی چیز روک لیں گے ایک دم اس پر کپکپی کف پیاری ہو جائے ابھی وہ انتہائی اکڑا ہوا تھا انسان کس کو غصہ نہیں آتا ابھی وہ ایک دم سے نرم پڑ گیا معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بہت تکلیف ہو جائے مجھے معاف کر دیں اس کو سمجھ نہیں آئی اسے کیا ہوا حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی ایمان نے کروٹ لی اس کی فطرت چمکی اور اسے ملائکہ پر ایمان ایک دم بول گیا کبھی ملائقہ پر ایمان نے اس کو درست کر دیا وہ بھی اللہ پر ایمان کا ایک حصہ ہے کبھی اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اس کے دل میں چمک اٹھی کبھی اللہ کی محبت نے اسے خرچ کرنے پر مجبور کر دیا اور جان دینے پر اسے اتنا آسان کر دیا جان دینا کہ وہ اس طرح جا رہا ہے مرنے کے لیے اور اس کی تقریر ریکارڈ ہے ابھی اس نے مرنا ہے کہ خود کچھ حملے کے لیے جا رہا ہے اور ایسے تقریر ریکارڈ کرا رہا ہے کہ جیسے اسے دعوت آئی ہے کہیں سے چہرہ چمک رہا ہے آنکھوں میں ایک عجیب نور ہے ایمان کا گفتگو میں زور ہے اور ایسی پذیرائی ہے اور ایسی کھینچ ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کاش کہ کے میں بھی اس کی جگہ ہوتا ہے یہ کتنا خوش نصیب ہے اپنے اللہ کے ساتھ ملنے کا ایسے اس وقت یقین ہے اسے اب یقین ہے کہ خون کا خطرہ بعد میں گرے گا زمین پر اس کو انہیں پہلے نظر آ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی چلنے پچھلے گنا ماف کر دے گا اسے قبر سے قبر کے عذاب سے بچنے کا یقین ہو گئی ہے اس طرح جارہ جیسے دعوت ہو رہی ہے یہ ہے ایمان بالآخرہ اور یہ اللہ کی محبت کے تقاضے تو فرمایا کہ ایمان لائے آفرت پر والملائکہ ملائکہ پر ایمان لائے یہاں پر ہم سمجھے کہ ملائکہ موجود ہے ملائکہ کی قوتیں ملائکہ کا زور ہماری اسلامی جماعت اتنی بڑی ہے بش کے بھی تبھی ہماری جماعت کے کیا بڑی بات ہے الحمدللہ دنیا کے بدترین کفار بدترین فوج عورتیں جو ہیں جو طوفان مچائے ادم مچائے ہوئے ہیں پوری دنیا کو برباد کیے ہوئے ایک طرف سے شیطان خواہشات کے دروازے سے آیا ایک طرف سے وہ فکری پیر کے دروازے سے آیا دونوں دروازوں سے آک اور اس نے ایمان کو مصف کرنے کی کوشش کی مگر پورے انسانوں کے دو دو فرشتے ہماری جماعت کے ہیں الحمد ہماری جماعت کتنی بڑی ہے اس سے کتنے زیادہ ہے اس کے علاوہ اللہ کے جنوب ل... فرمایا ماں یا الگ جنوب اور رقب تیرے رب کے لشکروں کو رب کے سوا کون جانتا ہے یہ ہوا اس کا لشکر نہیں ہے جب اس کو چھوڑ دیتا ہے اس نے آد و سموج کی بستیوں کو ہرا کر دیا اس ہوا کو جب سناٹا دیتا ہے اور تیزی دیتا ہے پھر اس کے سامنے کوئی ٹھہرا نہیں کرتا یہ زمین اس کے جنود میں سے نہیں ہے جب اسے جمبش کرنے کا حکم دیتا ہے ایسا کانپتی اور ایسا پھٹتی ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو اپنے اندر لے جاتی اللہ کے جنود پر جب نظر پڑتی ہے تو کافر اس کے ذنب میں دین ہو جاتے ہیں اور کیسے ہیں؟ آتا نہیں کہ نماز اس طرح سے پڑے کا امن کا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر اللہ کو نہیں دیکھنے کی کیفیت پیدا کر سکتا تو یہ کیفیت پیدا کم از کم کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اللہ کو دیکھنا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو زیر میں ڈالنا کہ سارا زمین و آسمان آج سائنس کا دور ہے بہت وہ چیزیں کھل چکی جہاں کف جو ہے وہ اپنی تدبیریں تر ترکیبیں اور اپنی زبردست جو ہے اخباب کے ذریعے چمک لے کر دنیا میں کھڑا ہو گیا وہاں انسان کو معلومات بھی مل گئی کہ اس وقت جس دیش میں جس خلا میں انسان موجود ہے اس میں زمین کی حیثیت ایک انتہائی بڑے زمین کے برابر کاغذ کے اوپر ایک پین کے نقطے کی گرے اتنی بڑی خلا اتنی بڑی گلیکسیاں کہ ایک ایک گلیکسی کے اندر نو نو چاند اور سورج انسان کو معلوم ہوئے اور اتنے فاصلے کے انفینیٹی یا انسان کے لیے وہ فاصلہ ناپنا ممکن ہی نہیں اور پھر یہ سارے سی کل تھی فل تھی یش سب اس فرق میں گھومتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیتے تو اللہ کتنا بڑا ہوگا اور اس کی عظمت کیا ہوگی اور اس کا احاطہ کتنا زبردست ہے کہ ہر چیز ضابطوں میں ہے اصولوں میں ہے حدود میں ہے قیوم میں ہے مجاز ہے کہ سر وہ انحراف کرے مجاز ہے کہ اپنے دائرہ کار کو چھوڑ کر دوسرے کے دائرہ کار میں گھس جائے مزار ہے کہ فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر بش کی ہڈیاں توڑ دیں کیا فرشتے اس قدر کافی نہیں ہیں کہ بش کی ہڈیوں کا سرما کر دیں اور مٹا دیں کو پار کو آنے واحد میں اگر مالک چھوڑ دیں ان کو اتنی کمی مخلوق ہے مگر اجازت نہیں ہے. اللہ کی حکمتوں کے تقاضے وہی جانتا ہے تو جب اللہ کی عظمتوں پر نظر پڑتی ہے اس کی تو گویا اللہ کو دیکھنا یہی ہے کہ اللہ کی عظمت سے دیکھو کبریائی سے دیکھو اس کے احاطے کو زین میں رہا ایمان دغ کو اجاگر کرو اس کے آسمان جو ہے جو ہم نے پڑے ہیں اس کے کسی اسم پر کھو جاؤ اس اسم کے ساتھ اپنے آپ کو قوت دو اپنے ایمان کو ابھار لو تم دیکھو گے ایمان اندر سے اٹھے گا اور ہمارے امال کے اندر رنگ بھر کے رکھ چیک رکھ دے گا آمال وہی ہوگا رنگ بھر جائے کیا صحابہ کو اسپیشل پانی سے وضو کرتے رضوان اللہ علی مجمع کیا وضو دو دو گھنٹے کا کرتے تھے لا ولہ لا ان کو पानी پانی بھی نہیں ملتا جتنا ہمیں ملتا یہ پانی کی صفائیاں بھی وہاں نہیں تھی جوہر کے پانیوں سے بھی اردو کرنا پڑتا کیا صاحبر اللہ پہنتے تھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں ان کے پاس تو ہمارے اتنے کپڑے بھی نہ تھے کیا صاحبر رضمان اللہ علی مجمعین کو اسپیشل کھانے کھا کے نماز پڑھتے تھے ان کو تو کھانا ملتا ہی تھا شروع میں وہ تو یہ حال تھا رضی اللہ تعلیم حاصل کرنے والے تھے آپ بھی اس وقت تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں بھی اصل تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو پڑھا رہا ہوں اصل میں میں پڑھنے کے لیے پڑھا رہا ہوں میں تو لالچی انسان میں کہتا ہوں آپ کو پڑھانے کے وجہ سے کہ میں آپ کو صحیح چیز بتاؤں میں خود پڑھ لوں گا تو میں اس لالچ کو آتا ہوں کہ میں بھی پڑھ لوں ہم سب پڑھ رہے ہیں کیا ابو حرارہ کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت ہے جو پڑھنے کے لیے آئے تھے اللہ کے لیے وقف ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں گر جاتے تھے بھوک کی وجہ سے لوگ ہمیں دیوانہ سمجھتے تھے پھر امایات کا مطلب پوچھا کرتے تھے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے جس میں انفاق کی اللہ بتایا گیا پھر سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ ابو حرارا کیا پوچھتا رضی اللہ کا یہی وہ خوش قسمت ابو حرارا ہے جس پر چادر ڈالنے کے بعد نبی علیہ سلاط السلام نے کہا کہ ابو حرارا جا جو کچھ تم نے یاد کیا تجھے نہیں بھولے گا یہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لا کر نکالنے پڑی یہ حقیقی بمازی تھے ہماری نماز کیسی ہے اور صرف فرمایا بل کتاب اور کتاب پر ایمان لانے والے اللہ کے قرآن پر اور لکھی ہوئی چیزوں پر تقدیر پر ایمان آدمی کو اتنا زبردست بلند کردار کر دیتا ہے کہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے وہ دنیا میں پائے ثباب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسے دکھ جب ہونے لگتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا وہ تو نہیں کیا وہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا در اللہ فل یہ مالک کا لکھا تھا اسے پورا کرنے سے کوئی روک نہ سکتا تھا میری غلطیاں آئندہ نہ کروں گا فارغ ہو گیا چھٹی ہو گئی اور اگر نقصان ہو گیا بہت سخت کوشش کے باوجود بھی کامیابی نہ ہوئی تو اس نے کہا میرے مالک کا لکھا ہی دیا تھا تقدیر غالب آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لکھا ہے پھر اس پر اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے الحکیم ہونے پر دی ہے وہ کہتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کوئی ایسی چیز پیدا کرے اور کوئی ایسا کام ہو کائنات میں جو ابس ہو ماغ اللہ استم فر اللہ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ اس نے ابس پیدا کیا ورنہ مکھی کا پیدا ہونے کا مقصد کسے معلوم ہے چھپنی کا کون مقصد جانتا ہے کہ کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی مگر ہمارا ایمان ایمان بالغیب ہے کہ اس کی وہ حکمت ہے کہ جو حکمتیں بال گئے انتہائی درجۂ اعلی کو پہنچی حکمت جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہمارا ایمان اور اہل ایمان کی شکست میں بھی حکمت ہوتی ہے فتح میں بھی حکمت ہوتی ہے جیسے میں نے ارد کیا کہ یونس نبی اور رسول علیہ السلاط والسلام سلام قوم کے لیے بد دعا کر کے چلے گئے اللہ کے نبی اور رسول علیہ الصلاط والسلام جن کا ادب انتہا درجے کا جو رسول کے لیے لائق ہے ہم پر واجب ہے نہ کہ اللہ والا ادب مخلوق میں سب سے زیادہ ادب رسول کے لیے اور ملائقہ کے لیے اللہ کا بارک وطالعہ نے ہمیں بتایا اور ابدیا سے یقین ہی مگر اس کے باوجود ان کی یہ خطا اور خط ٹھہری اللہ کے نزدیک اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلاط وسلام کو آزمایا اور وہ ہاتھ رکھتا ہے آزمانے کا دوسری طرف قوم کے لیے خیر ہو گئی حالانکہ یہ واقعہ اللہ کے نبی کے لیے باعث آزمائش بنا اور ان کی معافی ہوئی اور قوم کے لیے باعث خیر بنا اس کی حکمت معلوم ہو گئی ہمیں اللہ نے بتا دی اتنی بڑی حکمت سے پوری قوم ایماندار عذاب کا انتظار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے مستحق ہو گئے تو کیا جانے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کیا حکمت ہے ایک آدمی آپریشن کرانے جا رہا ہے کتنی فیصدی اس کی آپریشن کی کہتے ہیں کہ یہ آپریشن بہت, بہت بڑا ہے اس میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ڈالر کے حساب سے تقریباً ایک کروڑ روپیہ فیس بنتی ہے پھر جانے آنے کا خرچہ وہاں رہنے کا خرچہ خوشی سے کر رہا ہے بہت سخت طرف کے ساتھ تاریخ لے رہا ہے پتہ چلتا ہے آپریشن میں تکلیف ہوگی اور تکلیف تو بعد میں ایک مہینہ تک رہ گی پھر اتنا خوش کیوں ہے آپریشن کی مبارک آ رہی جو آپریشن صحیح ہو گیا ہر طرف سے مبارکباد کیونکہ اس تکلیف کے بعد آسانی کا آدمی کو تجربہ ہوا تجربہ آسانی کا ہوا ہے اس وجہ سے یہ تکلیف برداشت ہو رہی ہے رب دل جلال ولی اکرام پر جس کو ایمان دلوید ہے وہ دنیا کی تکلیفوں کو ہیت جانتا ہے وہ کہتا ہے ان تکلیفوں کے بدلے میں مجھے کمائی ہو رہی ہے کوئی بھی میری تکلیف خالی نہیں جائے گی مانگتا نہیں ہے تکلیف کیونکہ اپنی کمزوری کا بھی تو اعتراف کرنا ہے نا کہ ہم تو تکلیف برداشت کرنے کے قابل نہیں اگر آ جائے تو صبر و اجر کے ساتھ کماتا لکھی ہوئی سمجھتا ہے تقریر ون اور امبیا پر ایمان لگتا ہے کیسا ہی مانگ کہ جو لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہ جھوٹ ہے نہ اس میں کسی قسم کی ایسی بات ہے کہ جو ذرہ بر بھی غلط ہو سب سچی باتیں یہ یقین ہو جائے کہ نبی کی بات ہے علیہ صلاح انہوں نے فرمایا بس پھر پرواہ کی کیا ضرورت ہے دیکھیے اللہ بڑوں کو بڑے واقعات سے آسماتا ہے بڑے لوگ سے نہ صحابہ صحابہ سے بڑے لوگ کون پیدا ہوں گے رضوان اللہ علیہ مسمائی کوئی بھی پیدا ہو ان کے بعد کوئی ان جتنا بڑا ایمان والا ان جتنا پہنچا ہوا بزرگ نہ ہوگا پہنچے ہوئے بزرگوں کی اتنی بڑی آزمائش ہوئی بیدیا کا دل ہے تلواریں بے نیام ہونا چاہتی ہے صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین آج قوت میں ہے دس ہزار کے قریب سپاہ اللہ کے رسول کے ساتھ جان اثار موجود ہے رضوان اللہ علی مجمعین جان ساری کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک بھی زمین پر نہیں گرتی لوگ اس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ گویا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا اس تھوک کو لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا وہ دیکھتے ہیں تو سب کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں وہ بات کرتے تو سناٹا سن تھا جاتا ہے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے یہ جان اس طرح سے ساتھ موجود ہیں خوبصل میں اور پورے جوگن میں عسکری طور پر کہ جیسے تیر کمان میں کسا ہوا ہے عربی چھوڑنے کے قریب ہے اور ابو جندل کو اس حال میں گسیٹا جا رہا ہے کہ سنگلوں کے ساتھ اسے باندھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ زخموں سے وہ چور ہے اور اہل ایمان اس قوت کے ساتھ موجود ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی آج کا مسداس بنا ہوا ہے جب وہ معاہدہ کر بیٹھے وعدہ کر بیٹھے عہد کر بیٹھے تو عہد کو پورا کرتے عہد یہ ہو چکا ہے کہ جو کوئی بھی مسلم ہو کر ہماری طرف آئے گا ہم واپس کر دیں گے اس کا باپ سہیل کہتا ہے کہ محمد یہ پہلی آزمائش ہے یہ سہیل وہ کہتے ہیں کہ اس کو میرے لیے چھوڑ دو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اس کو نہیں چھوڑوں گا یہ پہلی آزمائش ہے اگر تم سے واپس نہیں کرتے ہم تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری دیتے ہوئے کہ عام قریب اللہ تمہارے لیے راستہ کھولے گا انہیں واپس لوٹا دیتے اس وقت امت کا بہت بڑا بلی ابو بکر کے بعد درجہ پانے والا رضی اللہ تعالیٰ عمر آج آزما لیا گیا بڑے بڑے آزمائے گئے اللہ سب کی آزمائش ان کے ایمان کے مطابق کرتا ہے ہماری ہمارے ایمان کے مطابق کرے گا گھبراہ نہ جائے گی سید عمر کی بہت بڑی آزمائش تھی آپ کی جلالی طبیعت اور فوج کی قوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سپہ سراب خود اللہ کے پیارے رسول ہے آج بہت بڑی آزمائش عمر کیا پوچھتے اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں فرمایا ہوں بالکل کیا اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے کہا ہاں بالکل سچا ہے کیا اللہ نے ہمارے ستپتا کا وعدہ نہیں کیا انہوں نے تب ہے پھر اللہ کے رسول یہ ذلت ہم کیوں قبول کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی یہی سوالات وہ ابو بکر سے کرتے اب ایمان کے درجات ہیں ابو بکر کا ایمان بالغیر چوٹی پر ہے ابو بکر کا جواب کیا ہے عمر وہی جواب دیتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بڑے ہی ایک جواب دونوں سے ملتا ہے نبی علیہ سلاط اسلام کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی ضیاع نہیں کرے گا ابو ابا کا یہ جواب ہے کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم تو میرے بھائیوں ایمان وہ ہے جو مشکل اوقات میں تنگ دستی کی گھڑیوں میں اور اس وقت جبکہ غیر سے ایمان کے ہونے کے ساتھ ہی آدمی نکل سکتا ہے کسی مصیبت سے اور کسی ایک دکھ پر صبر کر سکتا ہے اس وقت جو ایمان کام آئے وہ حقیقی ایمان ہے تو فرمایا کہ اس وقت کیا ہوا پھر خدا بھی ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی معلوم ہوا کہ اصلا دعوت اسلام کے لیے لڑائی ہے لڑائی کے لیے دعوت نہیں ہے ہمیں لڑنا ہے وہاں جہاں دعوت دین کا تقاضا لڑائی ہو اور وہاں ہاتھ کو روکنا ہے جہاں دعوت دین کا تقاضا روکنا ہو فرمایا پھر ان کی زندگی کس سے رقم ہے ان کی زندگی اس ایمان کے تقاضوں کے پورا کرنے سے رقم ہے ان کے اندر کا ایمان ان کا ایمان بالغ ظاہر میں مختلف ایمان کی شکل میں انہیں دکھاتا ہے پھر ان کی زندگی جو ہے اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں اس کے خد و خال یہ ہوتے ہیں کہ وہ آت المالا ادا خود بھی زمیل قربا کہ یہ مال کو تو بے درے خیرات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ قریبیوں پر مال خرچتا ہے یہ عسیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر سوال کرنے والے اس کے گھر سے خالی نہیں جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم فرماتے میں سوال کرنے والے کو اس لیے دیتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے بخیل کریں بخل اہل ایمان کہ قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے اور بخل ایمان کے منافی ہے بخل تو اس لیے ہوتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے کم نہ ہو جائے جب دیا اس نے ہے اس کے راستے میں دے رہے ہیں اور اپنے لیے کھانے پینے کے واسطے چھوڑ بھی رہے ہیں تو پھر اللہ تبار کو تعالی چاہے گا تو اس کنویں کو پھر تازہ پانی سے بھر دے گا کنویں سے پانی نہ نکالا جائے گا تو پانی کے بو چھوڑ جانے کا ادیش ہے اور پھر یہ درد نے چھڑانے میں مال دیتے ہوئے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہوئے لن تنا حتہ تو تُنْ ماسوسی بن <تُحِجْمُون> تم دیسی کو پہنچ نہیں سکتے تقوے کا مزہ تمہیں کبھی آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مال نہ قربان کرو جو تمہیں محبوب ہے حاجات کی وجہ سے کہ تمہیں بھی اس کی حاجت ہے یا کسی اور وجہ سے محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو پھر تمہیں ایمان کی لذت محسوس ہوگی پھر تم محسوس کرو گے کہ تم دن بدن ترقی کر رہے ہو تو یہ ان کی زندگی ہے کہ ان کے قریب ان کے قرب و جوار میں ان کے رشتہ داروں میں ان کے معلے داروں میں ان کے جماعتی ساتھیوں میں ان کے گروہ میں ان کے ایمان کی خوشبو جا بجا محسوس کی جا سکتی ہے ان کے کردار کی عظمت سے یعنی کہ کردار ان کا بالکل ان کی طرح ہے جو دنیا دار ہے ٹکا ٹکا جمع کرنے والے اس لیے فرمایا تعیشہ عبد الدہ تعصا عبدالدینار الدینار تائسا عبد الخنی کہ یہ چادریں اور یہ اور نیا اکٹھے کرنے والا درہم اور دینار کے ڈھیر لگانے والا ہلاک ہو گیا ان کے لیے ہلاکت ہے عبدالدینار عبدالدرہم ابد درہم کا بندہ ان کپڑوں کو اور ان دنیا کی زیب و زینت کو اکٹھا کرنے کا بندہ اس لیے کہا کہ جو شخص جس کی زندگی اس سے رقم ہے کہ دنیا کے مال سے پیار ہے یہ آکرت پر ایمان کے مناتی ہے صرف میں بقا بعام سلاح اور نماز قائم کرتا ہے صحیح معنوں میں جس طرح قائم کرنے کا حق ہے وہ آکر زکوٰۃ ادا کرتا ہے ول مبی عہدی ذا آدھ اور جب وعدہ کر بیٹھتے تو پھر وعدے پر پورے اترتے ہیں اور اس میں انہیں دنیا کے اندر نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے وعدہ پورا کرنے والے لوگ ہیں کوئی ان کے بارے میں ہمارے حاجی نظیر صاحب تھے ماشاءاللہ اللہ اللہ تبارک باتیں جنت الفاظ میں جگہ دے الحمدللہ انڈیا تک میں لوگ حاجی نظیر کی جب مور ہوتی تھی سونے پر اس سونے کو دوبارہ پرکھتے نہیں تھے اسی طرح لے لیتے یہ اہل ایمان کی شورت ہونی چاہیے کوئی بھی دکان ہو ان کا کوئی بھی ڈیلنگ ہو یہ یقیناً ان کے بدترین دشمنوں کو بھی کہنا چاہیے الحمدللہ یہاں تک وہ وعدہ پورا کرے کہ اس سے آپ کو دھوکہ ہو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا اور اگر کمزوریاں تو کمزوریاں دور ہونی چاہیے ہم جائزہ لیتے جائیں یہ آئینہ سامنے ہے اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے جائیں جہاں جہاں چہرے پر ہمیں داغ نظر آئے ہیں اپنے وہ داغ چپ کر کے اس آئینے میں دور کریں کسی کو نہ دبا بنائیں کیونکہ یہ منع ہے کہ اگر کچھ گناہ میرے مجھے ہی پتا ہے کسی اور کو نہیں تو میں لوگوں سے ذکر نہ کروں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہوں میں لوگوں کو گواہ بن کے اپنے بھی مصیبت پیدا کروں لوں وہی نفل با سا بر اور نقصانوں میں اور تکلیفوں میں سب اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے مومن فرمایا نقصان میں بھی کماتا ہے اور جب اسے نعمتیں ملتی ہیں اس وقت نہیں کماتا ہے نعمتیں ملتی ہیں شکر گزاری کرتا ہے نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں صبر کر کے کما لیتا ہے اور فرمایا اپنے سے کم تر کو دیکھو اگر کوئی تکلیف دکھ پہنچتا ہے تو اہل ایمان اپنے سے کم تر کو دیکھا کرتے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں الحمد للہ اللہ علی آفانی طلاق وفضلنی اللہ قطیر من من خلق تقویلا اور جب انہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ آخر کی تکلیفوں کو یاد کرتے گانتا نام و دے میں پہنچائے جاتے ہیں جب امریکی انہیں مارتے ہیں جب انہیں اضائے دیتے ہیں تو وہ پھر یاد کرتے ہیں الحا ملائی کا اس پر جان پت بڑے سخت تند خو پرشتے مقرر ہیں شداد بڑے شدید ہیں لا یافون خون اللہ با امراحل وہ ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے اس کا جس کا حکم دیا جائے وہ کھالے ابھیر کر رکھ دیتے بھیا فارون ہم اور وہ کرتے جس کا حکم دیا جائے ہمیشہ کے لیے یہاں ماریں گے ماریں گے, ماریں گے ماریں گے ماریں گے ایک سال گزر جائے گا دو گزر گئے گوارتا نام و بیل کتنے سات سال گزر گئے کہ آٹھ سال گزر گئے ایک دن ہوگا وہ مر ہی گئے گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے باغ و بہار کر دے گا ہمیشہ کے لیے اور یہ مارنے والے اگر ایمان نہ لائے تو ان پر ملائے کا وہ فرصت مقرر ہوں گے جو غلاب اور شناب ہوں گے اور اللہ کی نا فرمانی آئے گئے ہی انہیں انہی ترس آنا ان کے لیے اللہ کی عبادت کے اندر है। ہے نہ فرمانی ہے وہ ترس نہیں کرتے اس لیے کہ وہ ترس نہیں ہے اللہ نے فرمایا جہاں میری दुनिया نافذ کرو دنیا میں بھی ترس نہ کرو بلا خوش تم بھی مارا تم سی بین ان کم تم من ملا اپنے بہن کو جو کل تک تمہارے نمازی تھے تمہارے ساتھ جہاد کرتے تھے اگر بدکاری میں پڑ گئے اور پکڑے گئے چار گواہ ہو گئے تو اب ان کو رجم کرنے میں اگر شادی شدہ ہے اور کوڑے مارنے میں غیر شادی شدہ ترق نہ کرنا اللہ کی سزا اور حد ناصب کرنے میں طرف نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ملائقوں کی طرح اللہ کی فرم برداری کرتے ہیں اور ڈاکوؤں کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیتے ہیں یہ نبی رحمت ہے صلی اللہ علیہ و وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے وہ پانی مانگتے زبانیں اپنی جو ہے وہ نکال لیتے ہیں زمین پر زمانے جو ہے وہ مرتے ہیں ریت پر کسی طرح سے انہیں پانی مل جائے اللہ کے نبی بدیے قطرہ بھی نہیں دیتے صلی اللہ علیہ و وسلم کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس نے یہ سزا مقرر کی ہے اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں اس سے بڑا کوئی کریم نہیں جب اس نے یہ سزا دی ہے تو اس کی حکمت کا جب یہ تقاضہ ہوا تو اے اللہ ہم تیری ہر حکمت پر ایمان لانے والے ہیں اور ہم چلے کسی بھی کام پر اعتراض کا تصور بھی ذہن میں نہیں گا سکتے ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے تو فرمایا یہ صدر کرنے والا بحرین البا اور جب جنگ کی شدت اور جنگ کا خوف اور دشمن کا بہراؤ ہر طرف سے انسان کو ڈرا رہا ہوتا ہے پوری دنیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب تو امریکہ کے نیچے بچ جاؤ اناخ کا جمع لگو ساری دنیا تمہارے خلاف جمع ہو گئی تمہارے تمام مسلمانوں کے ملک تمام سے تمام لوگ سب جمع ہو گئے اور ان کے ساتھ تو مولوی بھی بہت ہے عالم بھی بہت ہے اب تو بس کرو اب تم ایسے کرو کہ تسلیم کر لو اور بس ٹھیک ہے ان مجاہدین کو حوالے کر دو بس ٹھیک ہے ان سے بےچاروں سے غلطی ہو گئی ہے جنت کے لیے نکلے تھے ان کو حوالے کرو وہ انہیں شہید کر دیں گے کہ جنت مل جائے گی بل دلانا فکر ہے کس قدر منافقانہ چال ہے ان لوگوں کی کہتے ہیں یہ بےچارے نکلے شہید ہونے کے لیے تھے انہیں حوالے بھی اگر کسی نے کر دیا تو یار آخر ان کو شہادت چاہیے تھے مل گئی اعوذ کے اولا منظال سبحانہ صادقو یہ وہ لوگ ہیں یہی سچے ہیں وہ الاف میو اور یہی فلاح پانے والے ہیں میرے بھائیو اب آئیے سورت الانعام میں ہاں تک کے بلا مستفی اور hmm. یہی متفق um. ایک سو پچیس نمبر آئے okay. دیکھیں نا آف صاحب آج آ گئے ہیں ان کے آنے کا کتنا فائدہ ہوا ہے خاص کو آنا چاہیے دوستوں کو آنا چاہیے یہ ایمان جو ہے اس کی تیاری کی جائے گی اسے سنبھالا جائے گا تب یہ بچے گا ورنہ نہیں بچے گا بالکل یہ گا، کیا طریقہ ہے اس کو بچانے کا اپنے نبی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سرما ہیں وقت پھر نب سا بال نبی نہ یا لوں نہ ربا ہوں دل غدا بھی اپنی جان کو روک کے ان کی محفل اٹھا ان کی صحبت اختیار کر صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں صرف اس کی خوش کے لیے اللہ کے نبی علیہ سلاق و سلام کو جب ان کی صحبت میں رہنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تو میرے اور آپ کے لیے صحبت ایمان داران کتنی ضرورت ہے اگر ہم صحبت نہیں لیں گے ان درسوں میں نہیں آئیں گے یہ درس ضروری نہیں کہیں پہ درس ہو رہا ہے مجھے بتائیے میں بھی وہاں جاؤں گا ان کسی میں بیٹھ جائیے کہیں سے تعلیم لیجئے تعلیم دے سکتے تو آپ دے ہم آتے ہیں الحمدللہ اور اگر آپ ماشاءاللہ اللہ درجے کو پہنچ گئے ہیں تو ہم دس آدمیوں کو آپ کی طرف بھیج دیتے بدل یہ کہ آپ ان حلقوں سے کٹے رہیں سعودیہ میں جو ایمان اس درجہ بلند ہوا بستی گئی وہ ساری بستی بڑھ سعودیہ میں اس لیے کہہ دیتے کہ سعودی لوگ عثمران ہے ورنہ اصل میں اس کو کہنا چاہیے کہ حرامین کی بستی یا حجاز کی بستی اس میں جو اتنا ایمان آیا ہے تو وہ سب تربیت کی وجہ سے علماء ما ہی اولاما ہے تربیت ہی تربیت ہے مساجد کے اندر جلوس ہے ان جلوس پر عمل عمل کی طرف وہ یہ واضح کرتے جس سے عمل جو ہے اس کے لیے تحریک ابھرتی ہے دلوں کے اندر اہل ایمان پیدا ہوئے اور دنیا بھر میں جہاد کی روح جو ہے وہ الحمدللہ ان علماء کے ذریعے ان لوگوں میں پھوکی گئی یہ علماء اور امریکہ جانتا ہے کوئی جانتا ہو مسلمانوں نے یا نہ جانتا ہو امریکہ سب سے زیادہ بڑا دشمن سب سے اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا دشمن سعودیہ کا نظام تعلیم ہے وہ کہتا ہے میری لڑائی کسی مسلمان سے سب مسلمین امن والے ہیں سوائے اس بہادی کے محمد بن عبد البہاد کے اور اس کے شایدوں کے کم ویز دو سال پہلے یہ جو شخص ہو گزرا ہے اس نے دہشت گردی پھیلائی اور اس کی تعلیمات جو ہیں وہ دہشت گردی کا باعث کیونکہ یہ مزدور مسلمان ہیں یہ اس کے پردے چاک کرنے والے ہیں اور امریکہ کو خوب پتہ ہے کہ اس بستی سے میرے ہے اسی لیے سب سے پہلے وہ بہانے سے صدام سے حملہ کروا کے فوجیں لا چکا ہے اور اس نے سب سے پہلے حجاب کا گیہ جو ہے وہ تنگ کیا اسے پتہ ہے کہ جس دن یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی پوری دنیا میں اسلامی حکومت کے قیام کو کوئی روک نہ سکے گا یہ خیمے ہی پھیلے گی اس لیے کہ یہ قائم ہوگی اپنی اصل بنیاد پر اصل بنیاد کیا ایمان دل غیر یہاں ایمان دل غیر برے لوگ پائے جاتے یہاں مستقل اور بہم تربیت ہو رہی ہے یہ خیمہ ان لوگوں کا خیمہ ہے جن کے ہاں زرخیل زمین اور انتہائی پھل اور پھول اور ہر طرح سے خوشبو چھوڑنے والے پودے ہیں اگر یہاں ایمان اور اسلام قائم ہو گیا تو پھر ہم کہیں نہ بچ سکیں گے آج وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر افغانستان میں ہم ہار گئے اور افغانستان میں اسلام آ گیا تو پھر پاکستان بھی نہ بچے گا کیونکہ پاکستان میں بھی لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں اس لیے ہم بہرحال افغانستان کو کسی صورت چھوڑ نہیں سکتے اور پرویش سے تعاون ہماری مجبوری ہے اور پاکستان میں جہاں ہم چاہیں گے وہاں حملہ کریں گے اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا نہ اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہے آج یہ رو رہے کہ یہ بیان غلط ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کل وہ کیا بیان دیتا ہے تو آئیے یہ آئے پڑھیں کہ کیا اس کی حالت ہوتی ہے ہم اپنی حالت دیکھیں ہماری حالت یہ ہے پھر تو ہم ایمان کی لذت تک پہنچ گئے اگر کم از کم لیے لیں گے تو معاملہ خطرناک ہے وہ کیا ہے سمائی یوری دن جس کے لیے اللہ یہ ارادہ فرما لے این دیا ہوں کہ اسے ہدایت دے, دے دے یعنی اس کے اندر ایمان سچا آ جائے یہ شرح صبر اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اسلام کے کسی حکم پر اس کا سینہ تنگ نہیں ہوتا ایک سو پچیس نمبر آئے سورت الن یش رخ سفا بتا دیں جی ایک سو ننانوے سفا مرد اللہ ہوں جس کے لیے اللہ یہ ارادہ فرما لے یہ کہ اسے رہنمائی کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے مئی اور جس کے ساتھ ارادہ کرے کہ اسے گمراہ کر دے اللہ کا اس کے سینے کو تنگ کرتا ہے ہارا جنگ ہارا جا دئی سے بھی زیادہ تنگی ہے, تنگ ہے جس سے گزر کوئی چیز جی نہیں سکتی اس کی حالت کیا ہوتی مناسب تھی گویا کے وہ آسمان میں اٹھ گیا اور آج یہ سمجھ آتی ہے کہ جب آدمی آسمان کی طرف اور بلندیوں کی طرف جاتا ہے تو آکسیجن کم ہوتی ہے پھر سانس پھنس جاتا ہے گلے میں اس کی جان اور اٹک جاتی گلے میں اور سانس پھنستا ہے جب وہ اسلام کے قوانین سنتا ہے نا مناسب جب اسلام کے احکامات سنتا ہے کہتا ہے اچھا اسلامی حکومت ہو تو پھر کیا ہو وہ کہتا ہے یہ ہو یہ ہو وہ اس کا سینہ بھیج جاتا ہے اسے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا گھٹن کے ساتھ اگر یہ اسلام آ گیا تو پھر زندگی کی رونقیں کیا رہی پھر لذات کیا رہی پھر تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اصل اسلام سنتا ہے تو یہ ساڑو قسم گیا کہ وہ آسمان میں جو ہے اٹھایا گیا اور لٹک گیا ہے تَذَالِكَ يَجَعَلُ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ لَا <يُؤمنون> اسی طرح اللہ قبارک و تعالیٰ گندگی یا عذاب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی عقیدے کی گندگی اور آخرت میں عذاب جو ہے وہ ان پر کاری کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے یہ مناسب کی حال ہے کیا ہمارا اسلام کے لیے سینا کھلا ہوا ہم دیکھتے رہا کریں کیا اسلام کے کوئی ایسے احسامات سنی جس کے لیے ہمارا سینہ تنگ ہوتا ہے اگر تنگ ہوتا ہے تو رو رو کر اللہ سے سینے کی فراخی مانگے اب آئے سورہ الزمر میں اور اسی پر ہم ختم کریں گے آج کے درخت میں شروع سواد کے بعد آیت نمبر ہے بائیس آفامان سفا بتا دیجیے چھ سو چھ سو انتالیس جیت نمبر آئٹ نمبر بائیس سب سے اوپر بات نہیں آپ سے کہاں کہاں تو اوپر سے شروع ہو رہی ہے آفامان شار اسلام وہی مفہوم دوسرے الفاظ میں بیان ہوا بھلا وہ شب شارا کھول دیا اللہ نے سدراہو اس کا سینا ل اسلام اسلام کے لیے فہوا اللہ نور رب خوش قسمت اب اللہ کے نور میں روشنی میں چلتا ہے اندھیرے ختم ہو گئے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو وقت ہے کہ توبہ نکالو اور کفار کو تو وقتی طور پر مان لو یہ کہتا ہے اب تو وقت ہے کہ ایمان کما لو لوگ آ صحابہ کو کہہ رہے اللہ دینا قال لہم الناس لوگوں نے ان سے کہا اناس قد جما رول اب تو سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے اب تو ڈرنے کا وقت ہے فزادہ ایمان ان کا ایمان اور بڑھ گیا ہے وہ کہنے لگے کہ یہی تو وقت تھا اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر ضرور آئے گا اگر ایمان خالص کو لے کر کھڑے ہو جاؤ گے اور انہوں نے کہا حسم ہونے کی یہ کہتے ہوئے وہ ایمان پر جم گئے اندر کی بتیاں پہلے ہی جل رہی تھی اب ایسی روشن ہوئی کہ چکا چاند ہو گئی چاروں طرف ہر طرف روشنی ہی روشنیاں تھی ہر طرف اندھیرے چھپ چکے تھے اور یہ اہل ایمان اس کا پہاڑ بنے ہوئے فار کو لڈاں کر رہے تھے اور ان کے قدم اکھڑ رہے تھے اور فتح ان کے قدم جوم رہے تھے فرمایا کہ اس کا سینہ جس کا اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا نور ال ربدک اور وہ اپنے رب کے نور میں اللہ ہمیں ان میں سے کر دے حامدیت خلوب ذکر پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہے اللہ کے ذکر کے لیے برم وہ کھلی بمراہی میں ہے جن کو جن کے دلوں کو اللہ کا ذکر نر نہیں کرتا کہ ساری ہوتی ہے ان پر فرمایا اللہ حدیث اللہ نے بہترین بات نادری کی حدیث اس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قوم سے بیان کیا کتاب یہ کتاب ہے جس کی آیات ملتی جلتی ہیں کس اعتبار سے ملتی جلتی اپنے وسلم کے اعتبار سے اپنے علو مرتبہ کے اعتبار سے اپنی بلاغت اور اپنی فساد کے اعتبار سے اللہ کی نشانیاں اور ایمان کے لیے زبردست دلائل لیے ہونے کے اعتبار سے اور کئی ایک اعتبارات سے جو گنے نہیں جا سکتے مسانیت اور دہرائی جانے والی ہے یہ باتیں اللہ تعالیٰ کدا نکل شروع آیا اللہ پھر پھر کر ایک ہی بات کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اسی میں آتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ و وسلم اسی میں آتا ہے کہ آخرت ہے اللہ پھر پھیر کر ایک ہی بات بیان کرتا ہے مساج دوہرائی جانے والی آیات ہیں اس لیے بھی کہ کوئی ان سے اکتا نہ جائے اور قرآن سننے والا جب قرآن سنتا ہے اور اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما دے تو وہ ایسا پڑھتا چلا جاؤ اور میں سنتا چلا جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے اپنے صحابی سے کہا تفاری اور مسلم کی صحیح روایت کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی سے قرآن سنوں تو اس سے قرآن سنا گیا اور ایک جگہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راجمند کاب ہے کاب کاب مجھے یہ حکم ہوا کہ تم سے قرآن سنو تو وہ رو دئے رو کاب رونے لگے کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہا ہاں اللہ نے مجھے تم سے قرآن سننے کے لیے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے چلے جاتے تھے جب وہ اس آیا مبارکہ پر پہنچے تو وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب لوگوں پر ہم گواہ لائیں گے تجھے سب کے اوپر گوالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اللہ کے نبی مزید سننے کی ہمت نہیں پا رہے تھے اور انہوں نے کہا بس بس یہیں بس کر دو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم فدا ابھی و امی اس سے زیادہ مزید تحمل نہ کر پا, پا رہے تھے یہ قرآن کا مقام ہے یہ قرآن کا درجہ کیا یہ کیفیت ہم پر کبھی تاری ہوئی فرما تکشن الزیل جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب قرآن کو سنتے اللہ کے خوف سے ان کی جلدوں میں کب کپی تاری ہو جاتی کب کپی کیاری ہوتی ہے. جب اللہ کے عذاب کی آیات سنتے فرمایا سمت تلی نلود ہوں کلوب ہوں ذکر اللہ جب اللہ کی نعمت ہو جنت ہو اللہ کی معافی اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تو برائیوں کو دیکھ کے بدل دیتا ہے جب یہ سنتے ہیں تو ان کی نرم پڑ ہیں دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اور وہ رونے لگتے ہیں دونوں شکلوں میں روتے ہیں اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر سب کے اور ماری جاتے ہیں یہ اتنی پیاری کلام ہے میرے مالک کی کلام ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے اللہ کا قول ہے فرمایا پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہے اور ان کے دل نرم پڑ جاتے الا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف وہ کھب جاتے ہیں فرمائے یہ ہے اللہ کی ہدایت یہ اہل ایمان اپنا میٹر لگاؤ دیکھو قرآن سننے کے بعد تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے اگر قرآن سننے کے بعد تمہارے دل کے اندر کوئی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی تو آج سے رونا شروع کر دو خیر آپ شروع کر دو سچے شروع کر دو جاؤ روکھے ہوئے دوستوں کو منا لو جاؤ جن رشتہ داروں سے جاتی ان سے جا کر معافیاں مانگ لو اور اپنے سارے غصے قابو کر لو اور ڈھونڈنے بیٹھو بیوی سے مشورہ لو بچوں سے مشورہ لو دوستوں سے کہ کون سی وہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے سرگرم کہ جس کی وجہ سے آج قرآن جیسی عظیم کتاب میرے دل پر کوئی اثر ہی نہیں چھوڑتی میرا کیا بنے گا میں کدھر جاؤں گا میں کس خیمے میں چلا گیا ہوں فکر پڑ جائے سارا کاروبار جینا جائے،, جائے مرنا بھول جائے کھانا بھول جائے سونا بھول جائے تب قرآن پر ایمان لانا ہے لئی سر یہ, ہے نیکی، یہ ہے تقوی تو یہ فرمایا کہ ان کے اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں لا ذکر اللہ اللہ سے ذکر کے ظالم اللہ یہ ہے اللہ کی رہنمائی یہ صاحب اللہ جسے چاہتا ہے اس کی طرف ہدایت دیتا ہے اللہ ہمیں ان میں سے کر لے آمین کرنے آئی حد اللہ فمال اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اس کے لیے تم کہیں بھی کوئی رہنمائی کرنے والا نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق میں سے گریب اور اہل ہی سے یہ بھی ایک اجتماع ہو رہا ہے فیصل آباد میں پہلا جمعہ ہے مسجد جو منائی ہے ماشاءاللہ اللہ اقبال صاحب نے بیگ صاحب نے اور حامد صاحب دیگر فیصل آباد کے دوست عبدالرعیف صاحب وغیرہ سب ماشاءاللہ یہ جتھا جتنا بھی ہے یہ مسجد ستیہانہ روڈ پر واقعہ ہے مچھلی فام کے قریب اور بہت خود مسجد ہے اس میں پہلا جمعہ جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں حافظ محمد شریف صاحب مدیرہ یونیورسٹی سے فارے گئے اور بہت بڑے عالم ہیں اور وکل یونیورسٹی میں پڑھا کرکمت سے ہی ہوں جمعہ یہ پڑھائیں گے اور پھر نماز حسد سے کی نشست کا آغاز ہوگا جو بعد نماز اشاء تک جاری رہے گی جس میں ان میں بھی حاضر خدمت ہوں گا محمد خالد بشیر مرجال بھی ہوں گے محترم عمران صدیقی صاحب ہوں گے ملتان والے اور محترم ذکریہ صاحب ملتان والے ہوں گے اگلے دن یعنی ہفتہ والے دن صبح و نماز فجر کے درس کے بعد ختم ہو جائے گا یہ اجتماع کچھ میں پہلے بھی مجبوری سے آنا ہو تو کم از کم جمعہ کے دن تو وہ شامل ہو تمام پروگراموں میں تو یہ دعوت نامے دعوت نامے اس لیے ہیں کہ اتنے ہی بھائی جو ہیں وہ مجموع ہیں جتنے میرے پاس دعوت نامے اس وقت میرے پاس پندرہ دعوت نامے ہیں میں نے دو دو آپ کے لیے سنبھال لی ہیں شبیر صاحب اور بھائیوں کے اور یہ دعوت نامہ صرف وہ بھائی لیں جو خود جانے والا جو نہیں جا سکتا وہ دعوت نامہ نہ لیں اور اگر دل پر این جانے کے وقت وہ کوئی مجبوری دیکھ رہا ہے تو یہ دعوت نامہ پھر کسی اور کی طرف منتقل کر لیں تو یہ ہے کہ وہاں دعوت نامہ دیکھ کر گسنے دیں گے مگر یہ اخلاقیات میں سے ہے بھائی نے جتنے دوستوں کا انتظام کیا اتنے ہی لیں جانے کے لیے تفصیلات جو ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ باد بہت بس جاتی ہے اور بسوں پر جانا بہت آسان ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو گروپ جانے والا ہے وہ اپنے ساتھ ضرور ایک ایسے آدمی کو شامل کر لے جسے رستہ معلوم ہو اور وہاں سے پھر رکشے ٹیکسی جو بھی چیز لے کر وہ چلے جائیں یا کوئی بس جاتی ہو اس سے بعد میں فیصلہ باد کے اندر کیسے جانا مجھے نہیں پتا یا ٹیلیفون نمبر نیچے لکھے ہوئے زبردست کو یہ کہہ دے سارے ساتھی مل کر بھئی ہم آ رہے ہیں مثلا پندرہ دوست یا بارہ دوست ہم اتریں گے تو آپ کو رنگ کر دیں گے آپ کسی کو بھیج دیں یا پہلے کچھ دیر رنگ کر دیں وہ ہمیں لے جائے وہاں اگر کوئی بھی راہنما ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ آ جائیں اور دھیرے لے جائیں بھارت یہ جانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے ہمارے ساتھ اتنے دوست جا سکتے وہ ہم ان شاء اللہ تین دوستوں کو کر لیں گے کی پہلے سے کس بک کھوتے کس نے لینا ہے جس میں جانا ہے وہ لے سکتا بتانا اپنے